چونکہ قریش کے لوگ آدی ہیں رحلت یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے آدی ہیں اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں اللہ جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا